إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم وعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فوصرك اليوم هديد وقال قرينه هذا ما لدي عديد ألقيه في جهنم كل كفار عنيد من ناعل الخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلى أن آخر فألقيه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيطه ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل كلما دخل عليها زكريا المحرار خواتین اسلام پچھلے تین خطبوں میں ہم نے کی تاریخ کے سلسلے میں بہت ساری باتیں سنی اور ضمن ایک موضوع جو چھڑا گزشتہ جمع وہ کرامات کا موضوع تھا آج مناسب سمجھا گیا کہ آج کے خدمے میں ایک کرامات کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی جائیں اس لیے کہ عموماً اہل حصوں کے بارے میں یہ بات مشہور ہے یہ غلط فہمی لوگوں کے ذہنوں میں پائی جاتی ہے کہ یہ کرامتوں کو نہیں مانتے ہیں تو آج میں کتاب و سنت کی روشنی میں اس موضوع کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا بنیادی بات یہ ہے کہ ایک چیز کرامت ہے اور ایک چیز شوبتآبادی اور شیطانی کھیل ہے ان دونوں میں ہم کیسے فرق کریں گے شیطانی کھیل کون سا ہے کرامت کون سی ہے شیطان لوگوں کے ساتھ کیسے کھلوار کرتا ہے اور پھر کرامت کیا ہوتی ہے کیسوں کے ساتھ ہوتی ہے یہ ساری باتیں میں آج آپ کے آج کے خطبے میں رکھنے کی کوشش کروں گا کرامت کسے کہتے ہیں کرامت اللہ سبارک و تعالیٰ کا ایک انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک کرام ہے جو کسی نیک متقی صالح بندے کو جو ہے دیا جاتا ہے صالحین رحمتہ اللہ علی مجمعین اور اہل الحدیث کے عقائد میں سے یہ چیز ہے کہ وہ کرامتوں کو مانا کرتے ہیں چنانچی عقید صحاویہ جو کہ سلفی عقیدے کی سب سے معتبر اور مستند کتاب ہے اہل کے عقیدے کی سب سے مستند کتاب جو بیشتر مدارس میں داخل نصاب ہے اس کتاب میں امام صحاوی رحمۃ اللہ علی حضرات صحابہ اسرام امام اللہ علی مجمعین तابعین, तابعین اور اخلاق کا عقیدہ محدثین کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے کرامات کے سلسلے میں کہتے ہیں اللہ کے جو نیک بندے ہیں مستقی بندے ہیں صالح بندے ہیں ہم ان کی کرامتوں سے ایمان رکھتے ہیں ہم ان کی کرامتوں کو مانتے ہیں ہم ان کی کرامتوں کو تسلیم کرتے ہیں کرامتوں کا دور کیسے ہوتا ہے کوئی بندے مہنگ کوئی متقی کوئی اللہ سے ڈرنے والا انسان کسی مصیبت میں گر جاتا ہے کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کرامتوں کی شکل میں آتی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ مومن دشمن کے نرزے میں مبتلا ہو جاتا ہے دشمن گرفتار کر لیا ہوتا ہے دشمن سے اس کا سامنا ہوتا ہے دشمن سے اس کا مقابلہ ہوتا ہے کفار اور مشرقین سے ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد کرامتوں کی شکل میں آتی ہے اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بھی پال نیک و مستقی بندے کی عبادت سے خوش ہو کر اپنی محبت اور اپنی رضامندی کا ثبوت دینے کے لیے آخرت سے پہلے دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نیک بندے کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں ایسا نوازتے ہیں ایسا انعام کرتے ہیں ایسے اکرام کرتے ہیں کہ جسے ہم کرامت کہتے ہیں قرآن اور حدیث کا اگر آپ سرسری جائزہ لیں گے قرآن اور حدیث میں آپ کو دسیوں نہیں، ایسے واقعات ملیں گے میں نے آج اسی مناسبت سے عمران کی کی ایک آیت سلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک محبوب بندی مریم رضی اللہ عنہ کی ایک کرامت کا ذکر کیا ہے مریم جو کہ آگے سرکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بنی یہ جب پیدا ہوئی اور ان کی مانی نظر مانی تھی اپنی نظر کے مطابق مریم کو اللہ کے نام پر وقف کر دیا اور یہ مریم حضرت علیہ السلام کی نگرانی اور سرپرستی سر میں اللہ تعالی کی عبادت میں لگی رہی ان کی تربیت میں رہی حضرت علیہ السلام کی قرآن کہتا ہے جب کبھی حضرت علیہ السلام اس محرات میں جہاں کی مریم ہوتی تھی اور عبادت کیا کرتی تھی اللہ تعالی کی وہاں جاتے زکریہ علیہ السلام کو مریم کے پاس دیکھتے پھل موجود ہے زکریہ علیہ السلام نے بارہ یہ منظر دیکھنے کے بعد مریم سے پوچھ لیے اللہ لکھی حاضا مریم یہ پھل کہاں سے آتے ہیں تمہارے پاسرین لکھتے ہیں کہ موسم گرما میں سرما کے پھل نظر آتے موسم سرما میں گرما کے پھل نظر آتے ہیں. اللہ نے کی عادت نے کہا کہ یہ پھل تمہیں کہاں سے آ رہے ہیں تمہارے پاس ان من عند اللہ, مریم رضی اللہ عنہ نے کہا من اللہ. یہ اللہ کی جانب سے ہیں یہ اللہ رزق دے رہا اللہ روزی دے رہا ان اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے حضرت جب حضرت السلام کی ولادت ہو رہی تھی حمل ٹہرا تھا حضرت مریم رضی اللہ عنہ کو آبادی سے دور تھی حضرت مریم آبادی سے بہت دور تھی جہاں کوئی انسان نہ تھا اور کہیں ایسے نازک وقت میں ان کی دیکھ کرنے والے والا کوئی نہ تھا کوئی خاتون بھی نہیں بہت غمگین ہوئی بہت پریشان ہوئی قران مجید اس وقت ان کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہے انہوں نے کہا یا لیتنی مشتو قبل هذا و كنت نسيا منسيه کاش کہ میں آج سے پہلے مر گئی ہوتی اور آج کا یہ دن مجھے زندگی میں دیکھنا نصیب نہ ہوا ہوتا دردِ بے کی جو تکلیف ہے اس تکلیف میں حضرت مریم کی زبانی یہ جملہ نکلا ساتھ ہی مریم یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ بنا شوہر کے بنا شادی کیے بچے کی ملاوت ہو رہی ہے قوم کے لوگ کیا نہیں کہیں گے معاشرے کے لوگ کیا نہیں کہیں گے پریشان ہو رہی تھی یاد متولہ کاش کہ میں مر گئی ہوں اور یہ دن مجھے دیکھنا نصیب نہ ہوا ہوتا قرآن کہتا ہے فنا من اللہ تہذنی سہ تک ساری یا اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں کے نیچے جاری کر دی فرشتے نے ایک نہر جاری کی ہے اس کا پانی پیتے رہنا اور جہاں تک کھانے کی بات ہے بھوک لگے تو وہ نخلتی تیاری کے رو تھا یہ جو کھجور کے درخت دیکھ رہی ہو اس کھجور کے درخت کو ہلانا کھجور گریں گے اس کو کھا لینا یہ پانی ہے اور یہ تمہاری فیصلہ یہاں دیکھیے کھجور کا درخت اگر آپ نے دیکھا ہے کھجور کا درخت بالکل جیسے ہمارے یہاں ناریل کا درخت ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے بلکہ اس سے زیادہ مضبوط کس کی مجال ہے کہ وہ درخت کو ہلا سکے کس کے اندر یہ طاقت ہے کہ ناریل کے درخت کو ہلا سکے کھجور کے کوئی ہلا نہیں سکتا ہے اور فرشت کرو گے کوئی اگر درخت کو ہلانے میں کامیاب بھی ہو جائے تو کھجور کی گرفت اپنے خوشے سے بڑی مضبوط ہو ہوتی کھجور گرتا نہیں ہلنے سے قرآن یہاں کہہ رہا مریم سے کہ تم کے درخت کو ہلانا اور وہ کھجور گراگا اس کو خاطر جو ہے اپنا ورنہ علم مفسرین نے پیٹ بھرنا حضرت مریم رضی اللہ عنہ کی کرامات میں سے تسلیم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا مریم تم ہلا تو نہیں سکتے مگر ہلانے کی کوشش تو کر سکتی ہو جس قدر تم کوشش کر سکتی ہو اس قدر کوشش کر باقی کام اللہ تعالیٰ کا یہ حضرت مریم رضی اللہ عنہ کی یہ بھی ایک کرامت تھی یہ دو کرامتی جن کا حوالہ میں آپ کو ایسے کئی واقعات ملیں گے مشہور واقعات نے حضرت رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت حجد میں سورت البقرہ تلاوت کر رہے تھے بازی میں سورت القح کی بات آتی ہے تلاوت کر کے اچانک ان کا گھوڑا بدکنے لگا اچھل करने کرنے لگا گھوڑے کے پاس ہی ان کا لڑکا بیٹا یا سویا ہوا تھا انہیں ڈر لائک ہوا خوف لائک ہوا کہیں یہ گھوڑا بیٹے کو رون نہ دے جلد انہوں نے تلاوٹ ختم کی اور باہر آ کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے نور کا ایک ساحبان اترا ہوا ہے آسمان سے نور کا ایک بادل اترا ہوا ہے عجیب مانوسی کو دیکھ ان کا گھوڑا بدک رہا تھا صبح سویرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جو عجیب و غریب منظر انہوں نے دیکھا اس کو ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی بن حضائر جانتے ہو یہ نور کا صاحبان یہ نور کا بادل نور کی بدلی یہ کیا چیز ہے یہ اللہ کے فرشتے ہیں جو تمہاری سلاوٹ کو تمہاری چراغ کو تمہاری آواز کو سننے کے لیے آئے یہ حضرت کہاں چیز رہتے ربی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے لیے آئے بہت دیر گفتگو کی گفتگو کر کے واپس ہونے لگے تاریخ رات کی تاریخ راستہ تھا یہ دونوں جیسے ہی چلنے لگے نبی کریم کے پاس سے نکل کر ان کے ساتھ ساتھ ان کے آگے ایک نور چلنے لگا ایک روشنی چلنے لگی دونوں جہاں تک گئی روشنی ان کے ساتھ گئی اور آگے چل کر دونوں کو الگ الگ راستے میں مننا تھا ایک کو دائیں جانب ایک کو دائیں جانب،, جانب،, جانب اس نور اور روشنی کے بھی دو حصے ہو گئے ایک حصہ حضرت اس کے ساتھ ہو گیا دوسرا حصہ حضرت عباس دن بشرفی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گیا یہ کرامت کی حضرت الطف بن قبید اور حضرت عباس بن بشرفی اللہ عنہ کی جس کا ذکر بخاری میں موجود ہے بخاری شریف کی ایک اور روایت رضی اللہ, رضی اللہ کی سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مہمان آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے ان مہمانوں کو کون لے جائے گا ابو بکر اگر صدیق رضی اللہ سال عن جو نیکی کے ہر موقع کو غنیمت جانتے تھے آگے بڑھ کر فوراً کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کے مہمانوں کو میں لے جاؤں گا میں مہمان نوازی کروں گا حضرت ابو اگر صدیق رضی اللہ عنہ عن نبیم سسم کے تین مہمان تھے تینوں کو لے لیا تینوں کو لے کر گئے اپنے گھر اور بیوی سے کہا کہ اللہ کے بی کے مہمان آئے ہیں دسترخان بچھا دینا بیوی نے دسترخوان بچھا دیا کھانا دسترخوان پہ چن دیا گیا رکھ دیا گیا روی حدیث کہتے ہیں کہ مہمان جیسے جیسے کھائے جا رہے تھے کھانا نیچے سے ویسے ویسے بچا جا رہا تھا تین کھا چکے اور کھانا جیسا کا ویسا رہا ذرا برابر اس میں کمی نہیں ہوئی ایسا واقعات اس طرح کے پانی کا بڑھ جانا بڑھ جانا،, جانا یہ حضرت ابو ازر کی کرامت تھی مہمان کھا رہے اور ان کا کھانا گٹنے کی وجہ پڑ رہا ہے اسی طرح سے علی صابا میں حافظ نے حضرت قبیل بن آدی رضی اللہ عنہ بارے. بلکہ شاید بخاری میں بھی اس کا ذکر ہے قبیل بن عز. رضی اللہ عنہ کو جب انہیں سچر کرنے کے لیے ان سولی پر لٹکانے کے لیے مشرقین نے بن الحارث نے خرید لیا تھا اور لے جا کر انہیں سولی دینے کی تیاری کر رہے تھے تو خود بن الحارث کی ایک خاتون جو اس وقت مشرکہ تھی اور بعد میں ایمان لال مسلمان ہو گئی تھی ان کا بیان ہے کہ قبیت کو جن دن دنوں ہم سولی دینے کی تیاری کر رہے تھے ان دنوں ہم قبیت کے پاس انگور دیکھا کرتے تھے اور حالانکہ اس وقت مکے میں انگور نہ تھے انگور دیکھا کرتے تھے ہم خوبائب انگور کھایا کرتے یہ کہاں سے آئے یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے قدرتی اور غیبی انتظامات ہیں حضرت خوبائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی خاطر جو قربانی تھی قربانی جینے کا جو عزم اور حوض نہ رکھا اس کے بلے میں آخرت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا ہی میں نوازا کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حضرت زنی مکے میں جو لوگ سب سے پہلے ایمان نہ آئے ان میں ثابتین اولین میں ان کا شمار ہوتا ہے اور مشکین انہیں ستایا کرتے تھے مارا کرتے تھے بہت ستایا کرتے تھے ان کی بینائی چلی گئی ان کی روشنی ختم ہو گئی مشتقین سامع دینے لگے کہ ہمارے معبود لات اور عزدہ جو ان کے معبود تھے ہمارے معبود لات اور عزدہ نے تمہاری بینائی چھین لیے تمہاری بینائی ختم کر دیے رضی اللہ کل نہ نہیں اللہ سے انہوں نے صدق سے دعا کی اور اللہ کو اللہ جو مستجاب تھے. اور معاملے میں دعا کرے کی کی سے دعا قبول کر لی جاتی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حق میں دعا کی تھی. اللہم قبولیت سے جاتی. اور مشہور حضیح کی کتابوں میں ملتا ہے حضرت پہ ایک شخص نے غلط الزام لگایا تھا وہ نماز بھی ٹھیک سے نہیں پڑھنا جانتے حکومت نہیں کرتے ہیں حضرت اساد رضی اللہ عنہ نے اس کے بدوا کی تھی اور وہ بد دعا قبول ہوئی تھی مشہور واقع ہے تو دیکھو ایسے بے واقعات ہیں جن سے قرآن اور حدیث میں کرامتوں کا ثبوت ملتا ہے کرامتیں اللہ تبارک اپنے کو اعزاز اور اکرام کے طور پر ان چیزوں سے نوازتا ہے لیکن دنیا میں ایک کرامتوں کے سوا جیسا کہ گزشت میں میں نے آپ کے سامنے کئی واقعات کے حوالے سے بتایا تھا ایک چیز ہے شوگدہ بادی ایک چیز ہے نظر کا پڑا ایک چیز ہے جناس کا کھیل ایک چیز ہے شیشانی چار ایک چیز ہے جادو اس طرح دنیا میں بہت کچھ ہوا چلتا ہے کچھ واقعات آپ نے گوشت میں سنے کچھ واقعات اچھی بات بھی آپ کو, کو سنا تھا چلوں آج کلاشرین میں جب کچھ مدعانی پیدا ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہو گئے جن میں مسلمہ سزداد اور اسود عانسی کا نام سرفرست آتا ہے ان دونوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا مسلمہ سزاد اور اصود عانسی کا ان کے بعد باقاعدہ آیا کرتے تھے اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے مسلمہ سجزاد کے بارے میں بھی اور اسود عانسی کے بارے میں حضرت ابو اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان سے لڑنے کے لیے ان سے جہاد کرنے کے لیے مدینے سے قافلہ روانہ کرتے اور یہ نیم دور یہ دونوں موجود ہوتے تھے اپنی فوج کے ساتھ مگر وہاں سے وہ بتا دیا کرتے تھے کہ مسلمان ابھی مدینے سے نکل رہے ہیں اور بالکل کریکٹ انفارمیشن کا مسلمان نکل رہے ہیں مسلمان اس وقت وہاں پہنچے ہوئے ہیں مسلمانوں کا قافلہ اس وقت یہاں ہے اور بہت ساری روایتیں بتا دیے کہ یہ تعداد بھی بتایا کرتے یہ مسلمہ بھی نصیبی ہے اپنے ماں پہ دور سے دو دو اتنی جائیداد میں ہے یہ فوج میں منا پہ فنا ہے میں سنا پہ سنا بتا دیا کرتے تھے دی. کیسے معلوم ہوتا تھا جنات خبر دیا کرتے تھے دی. ان کے پاس جنات ہوا کرتے تھے جنات آیا کرتے تھے آج امروی نے عبد الملک بن ملوان کے دور میں ایک اور شخص نبوت کا دعویٰ کیا حالت اتبشری کے نام سے مشہور ہے اس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اسے ہوا فرغے میں کچھ مناظر نظر آتے تھے وہ دیکھا کرتا تھا کہ ہوا فضا میں کچھ شہتوار جا رہے ہیں کچھ انسان گوگ پر سوار ہو کے جا رہے ہیں وہ داخلہ دا دیکھا کرتا تھا وہ یہ اپنی جگہ جب، یہ سمجھتا تھا کہ وہ فرشتے ہیں حالانکہ وہ تھے جنات وہ جنات کا کھیل تھا جنات اس سے کھلواڑ کر رہے تھے وہ فرشتے سمجھ گیا ابد الملک بن مروان نے اس کو گرفتار کیا اور اس کو ختم کرنے کا حکم دیا نیزا مارا گیا اس پر میزا مارا جا رہا ہے مگر میزا اثر نہیں کر رہا تلوار چلائی جا رہی تلوار اثر نہیں کر رہی والے سے تم نے بسم اللہ نہیں کہا بسم اللہ کہو بسم اللہ کہتے مارا اس پر دیکھو. اس نے بسم اللہ کہا بسم اللہ کہا میزا فروست ہو گیا اور اس کا کام تمام ہو گیا یہاں دیکھو سبھر اللہ یہ بات غور کرنے کی ہے وہ کچھ منا دل دیکھا کرتا تھا فزار حوالے اسے کچھ آیا کرتے تھے شیتانوں نے سے آگے اسے گمراہ کیا وہ فرشتے سمجھ رہا. آج بھی ہوتا یہی ہے کتنے سے واقعات آپ کے علم میں بھی ہوں گے ہمارے علم میں بھی ہیں ایک شخص جن سوار ہوتا ہے اس پر رقیہ کیا جاتا ہے اس کو دم کیا جاتا ہے اس کو سڑکتا ہے روتا ہے سب کچھ کرتا ہے مگر چھوڑ کے بھاگتا نہیں جاد لیکن جیسے ہی کوئی ضعیف القیدہ ہو وہ فوراً مایوس ہو کر وہ اپنی جس پہ دن سوار ہے اس کا بیٹا ہو بھائی ہو جو بھی ہو اس کو لے کر مرغ ملے کا رخ کرتا ہے اجمیر کا رخ کرتا ہے فلاں کا رخ کرتا ہے ابھی مرخ ملے میں داخل نہیں ہوتا کہ وہ دن چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہولی کی خرامت ہے ہولی سے ڈر کر پھاٹ ہے جی یہ شیطان اور جنات کا فہد ہے شیطان کا دھوکہ ہے شیطان یہی چاہتا ہے کہ کسی طرح کے راستے پہ چل پڑتے ہیں کے راستے پہ چل پڑتے ہیں شیطان کا کا اس مقصد حاصل ہو جاتا ہے اس وجہ سے وہ فوراً اس کو چھوڑ کر ہٹ جاتا ہے ستانا چھوڑ دیتا ہے تاکہ اس مزاح پر اس کو اور یقین ہو جائے جن کا کھیل ہے اور آج کل کرامتوں کے حوالے سے لوگ جو کچھ بتاتے ہیں اللہ وقت سیدم اللہ نے واقعات ذکر کیے کہا نادان ہے نادان ہے نہیں کرتے ان لوگتا. مدینہ گئے نبی قبر کے پاس سلام کیا مسافر کے لیے ہاتھ آتے ہاتھ کیا ہے اگر انہوں نے ہاتھ دیکھا بھی دی، ہو جنات کا کھیل اور آج ایسے واقعات آپ کو بہت سارے لوگوں کی زبانیں سننے کو ملیں گے ہم نے نبی کو دیکھا الحق کے حوالے سے میں نے کو بتایا تھا اس کے تیسری جن میں واقع مکورے کہتے ہیں کہ لندن کے فلان صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ فلاں تاریخ کو فلاں دن لندن کی فلاں مسجد میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے عبادت کرتے ہوئے دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھا سر کی آنکھوں سے دیکھا بہت سارے لوگ ہیں جو دعوت دعویٰ کرتے ہیں ہم نے نبی کو دیکھا بیداری میں دیکھا یہ کس کو دیکھتے ہیں جناب کو دیکھتے ہیں جنات کی بڑی مکاریاں ہوتی جنات بڑے مکار ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں بڑے, ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں۔ وہ ایک بزرگ انسان کی شکل میں شکل میں اللہ کے نبی کی شکل میں تو نہیں آ سکتے کسی دوسری شکل میں آگے کہیں گے میں اللہ کا نبی ہوں سامنے والا سمجھ جاتا ہے کہ واقعی اللہ کے نبی یہ شیطانی فرائض ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس لیے پرانی نے جنات کے سلسلے میں کہا کل اللہ تبار کو تعالیٰ قیامت کے روز جنات سے کہیں گے یا اللہ تعالیٰ کہیں گے جنار تو انسانوں کو گمراہ کرنے میں ہر کر دی ہر کر دی تم نے نہ دیں اور اسی طرح سے اللہ تبار کو تعالیٰ قیامت کے روز فرشتوں سے پوچھیں گے اہا اے کیا یہ انسان تمہاری عبادت کیا کرتے تھے تمہاری پرستش کیا کرتے تھے پرشتے کہیں گے کہیں گے ہم کیسے ان لوگوں کو اپنی عبادت کا حکم دے اللہ شرک کیسے ہم حکم دیں ہم تیرے بندے ہیں تو, ہم تو ہمارا ولی ہے تو ہمارا دوست ہے تو ہمارا خارشاتیوں بل خانو یا فرشتے کہیں گے پرورزگارہ بعض دراصل یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا میں جنات کی عبادت کیا کرتے تھے جنات کی فرستش کیا کرتے تھے پرست مانو آج کرامتوں کے نام پر بہت سارے لوگ جنات کی فرست میں مبتلا ہیں جنات کے دھوکے میں مبتلا ہے جنات کے سرحد میں مبتلا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے بہت سارے ناظام کرامتوں میں اور ان شیطانی کھیلوں میں پرک نہ کرنے کی وجہ سے شیطان میں ان کو کیا ہوا ہے. جیسا کہ بنیادی طور پر دو, دو باتیں پہلی بات تو یہ ہے. کہ جس شخصیت کے ساتھ یہ خواہش پہ آداد چیزیں ہو رہی ہیں خواہ پہ آداد چیزیں یعنی یہی عام عادتوں سے آٹ کر جو کام عام انسان نہیں کر سکتا وہ کوئی کر رہا ہے کسی کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آ رہا ہے جسے دیکھنے میں کرام سمجھ میں ہو بظاہر تو سب شخصیت بھولے جس شخص کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آ رہا ہے ہم اس کے ایمان اور اس کے کردار اور اس کے اور اس کے عمل کو دیکھیں گے اگر وہ صحیح ہو ہے بداسی نہیں خوراکی نہیں مشرق نہیں خبر درخت نہیں نمازی ہے اللہ والا اللہ سے ڈرنے والا ہے حقوق اللہ حقوق العباد کی نگربانی کرنے والا ہے تو یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ اس کے ساتھ جو واقعہ ہو رہا وہ کرامت ہے لیکن اگر اس کے بجائے جس کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آ رہا بد عتیذہ ہے بدعتی کڑافی ہے بے نمازی ہے دین کے ساتھ کھلوار کرنے والا ہے تو سمجھ جانا کہ یہ کسی صورت کرامت نہیں ہے شیطانی کھیل ہے تو سب سے پہلا معیار یہ جانچنے کا شیطانی کھلواڑ اور کرامت کو جانچنے کا جس شخص کے ساتھ واقعہ پیش آ رہا اس کی زندگی کو دیکھو اس کے کردار اور کیرکٹوں کو دیکھو اور دوسرا اور سب سے اہم معیار کرامت میں اور شیطانی کھلواڑ میں فرق کرنے میں وہ یہ ہے کہ جو شیطانی کھیل ہوتا ہے شیطانی چالیں ہوتی ہیں وہ اللہ کا ذکر کرنے پر باطل ہو جاتی ہیں کرامت پرندے پر لوگ اس کو دیکھ کر پکنے میں مبتلا ہو رہے اتنے سہمیا رحمت اللہ علی گے جا جاگر دوری بلند اوپر سے گر گیا پنجا کے ساتھ جو شیطانی کھیل ہوتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہونے پر قرآن آیات کے پنے پر مصنوع ازگار کی تلاش کرنے پر وہ واسل ہو جاتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے ہمارے استاد نے ایک واقعہ بتایا تھا کہ مسجد نوے کے کوئی امام تھے شیبزاہین نام کے وہ دمش گئے ہوئے تھے دمش میں انہوں نے دیکھا کہ شوباد آباد ہزاروں لوگ اس کو گھیرے ہوئے ہیں کوئی بھی چیز آپ انسان آپ نے اس کو پیسہ بنا کے دے رہا ہے ہزاروں کا مجموعہ ہیں گئے ہم اور جا کر دی اور پیسہ بنا کے دکھاؤ اس کو بدل کے دکھاؤ اور اس کو دے دیا اور آیت پڑھتے کھڑے ہو گئے غصہ اروئی سواچا یہ آیت پڑھتے ہوئے کھڑے ہو گئے کہ جادوگر جہاں سے آئے جیسے آئے کامیاب نہ ہوگا قرآن کے آہستان کا ورث کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور وہ شخص ہزاروں کی پبلک کے سامنے رسوا ہوا زلیل ہوا وہ بنا نہیں سکا اب سب کو بےکوں کا نو بنا رہا تھا اللہ کا ذکر ہوا تو ناکام ہو گیا نا مراد ہو گیا تو ہمارے ایمان ہے آفر یقین ہے ہمارے اندر اتنی دور اندر کی اتنی فراست ہم اس لیے کیا کر سکیں اللہ علیہ ان کے علاقے میں ایک شخص حاضر ہو گیا دعوی کرنے لگا کہ میں روحوں کو حاضر کرتا ہوں بے شمار لوگ اچھے اچھے لوگ اس کے پاس جانے لگے گمراہ ہونے لگے روحوں کو حاضر کرتا ہوں روحوں کو بلاتا کس کو بلانا تمہارے باپ کی کو بلانا بلاتا ہوں حالانکہ وہ آتے کون ہے وہ جنات آتے ہیں اور جنات جو وہ کسی باپ کی ماں کی انتقال کر چکے ہوتے ہیں ان کی آواز بولتے ہیں اور نادان یہ سمجھتے ہیں کہ سچ میں شروع آ گئی کتنا اس کے اوڑھوں گا اس کے اور جا کے اس سے کہا روحوں کو حاضر کرتے ہو کہا کہ ہاں حاضر کرتا ہوں کائنام بخاری کی روح کو حاضر کرو کائنام بخاری کی روح کو حاضر کرو کہا کیوں کہا کہ مجھے کچھ حدیثوں کے بارے میں پوچھنا امام بخاری کی روح کے پریشان ہو گیا پریشان ہو گیا دیکھا کہ پیشہ نہیں چھوڑ رہے کہا آج جتنی روح میں نے بلائی تھی وہ کوٹا ختم ہو گیا کل صبح آنا کل صبح حاضر کروں گا چونکہ اللہ اللہ نے مقصد اس پتنے کا ہاتھی میرے پھر گئے نہ وہاں اس کی دکانیں نہ اس کی مکان فرار ہو کے بعد وہ ایک بھی ہوتے ہیں جو انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں اللہ ایسے جھوٹے دعوے کر کے نادان ہے وہ شخص نادام ہے وہ شخص جس, جس کے پاس اتنی فراست نہ ہو اتنی دور اندیشی نہ ہو اتنا ایمان اتنا یقین نہ ہو کہ جو شیتانی کھیل نہ ہو اس میں فرق نہ کر سکے اور پھر ایک بات یہ بھی جو کرامت ہوتی ہے کرامت والا کرامت کو چھپاتا ہے اپنی کرامتوں کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتا یہ بھی ایک شخص جو سینتانی سیتانی کھیل ہوتی ہے وہی شخص اعلان کرتا ہے لوگوں میں ایسا کرتا ہوں لوگوں میں ایسا کرتا صاحب کرامت کبھی اپنی کرامتوں کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتا چھپایا کرتا ہے اور ہم اگلے ان کے بارے میں سنتے ہیں, ان کے ساتھ ایسے کتنے واقعات ہوتے ہیں وہ کسی کو بتاتے نہیں چھپاتے ہیں. تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کی شخصیت کے سلسلے میں چھپاتے یہ بھی بنیادی معیار ہے کوئی شخص اگر ایسے واقعات میں دھماک بھی تو سمجھ گا کہ دھوکے باز ہے فرے بھی ہے وہ کرامت نہیں ہو سکتی اور یہ اسی سے ملتا چلتا ہے کرامت یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی کہ وہ جب چاہے سب کرے وہ اللہ کی مشیت سے اللہ کی مرضی ہے اللہ کی چاہت اللہ جب چاہے دے اللہ جب چاہے نواز یہ شعبت وادی اور شیطانی کھیل یہ انسان کی اختیار ہو جب چاہے کر سکتا ہے جب چاہے اپنے شیتان کو حاضر کرے اور کرشمہ دکھائے یہ بھی جو ہے یہ بنیادی فرق ہے جس کے ذریعے سے آپ کرامتوں میں اور اس کے ذریعے فرق کر سکتے ہیں محترم بھائیوں یہ ہمارے معاشرے کے لیے ہمارے سماج کے لیے بہت ہی اہم موضوع ہے یہ سلسلے والے یہ سیری مریدی والے ایسے ہی واقعات سے بھولی بھال عوام کو گمراہ کرتے ہیں تو لہٰذا فرق کرنا ہم ان شیطانی سالوں کی وجہ سے کرامتوں کا انکار بھی نہ کریں کرامتوں کا انکار یاد رکھنا تاریخ میں ایک بہت بڑے بیدی فرتے نے کیا معتزلہ متدلا ایک بلتی شکا بغیر کرامتوں کے نبی ان کی مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں اللہ کے نبی جو ہے وہ کرتے ہیں جہاں بلاتے ہیں وہاں سے اللہ کے نبی نوب باللہ فرق کریں دوسری بات دوسری اور آخری بات جو آپ کے میں کہنی کہ انگریزی اعتبار سے ہم نئے سال میں داخل ہوئے آج سے تو ہیں ہر ساتھی ساتھی سے ملتے ہوئے ہیپی نیو ایئر وغیرہ کہتا ہے نئے سال کی مبارک مبارکبادی جو ہے لوگ دیتے ہیں انجانے میں دیتے ہوں گے تو اس طرح کہنا غلط ہے یہ ہمارے لیے کوئی شریح مناسبت نہیں ہم ہم کس چیز کی مبارک مبارکبادی دیں گے کس منہ سے مبارکباد دی اور کس چیز سے مبارکباد دی ہر آنے والا سال نئے نئے فتنوں کو لے کے آ رہا ہے نئے نئے حفیب کو لے کے آ رہا ہے ہم کس چیز کی مبارکبادی تھی حقیقت تو یہ ہے ایک سال گزرا نیا سال آ رہا ہے تو مطلب یہ کہ دنیا کی عمر کھٹ رہی ہے دنیا ختم ہو رہی ہے آخرت آ رہی ہے ہماری زندگی کا ایک اور سال کم ہو گیا ہے اس کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم آخرت کی جانب آخرت کی جانب جو دور ہے اس میں زیادہ سے زیادہ عمل کریں ہم زیادہ سے زیادہ نکال کریں ہم اپنی موت کو یاد کریں ہم اپنے خاتمے کو یاد کریں ہم دنیا کے خاطمے کو یاد کریں ہم اس کو ایسی مناسبتوں میں اس کو خوشی کی مناسبت مان کر پارٹیاں کرنا ایسی پارٹیوں میں شریک ہونا ایک دوسرے کو مبارک مبارکبادی دینا یہ انگریزوں کی تقلید ہے اور اندھی تقلید ہے کی مورد سے, اس سے کرنے کی کرے رب اور اور کے بارک اللہ بارک اللہ لنا ورکم في القرآن عظیم بما فیه من اشتنا